مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم سورت القوثر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کے لفظ کوثر کی مختلف تفصیلیں ہم سن چکے ہیں اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے کوثر سے مراد علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معنی سنا تھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں کوسر کا معنی علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی معنی یہ بنے گا کہ آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا اس حوالے سے پچھلے دو سلسلوں میں تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے وسط علمی کے حوالے سے آیات اور احادیث تجربہ ہم نے بیان کی تھی آج بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی بعض حدیثیں اور پھر اس کے بعد علماء کے جو اقوال ہیں یعنی وہ علماء کہ جو دین کے ستون ہیں وہ علماء کے جن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے اور جن کے اقوال کو جن کی باتوں کو بطور دلیل اور حجت ذکر کیا جاتا ہے ان اللہ تبارک و ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے آخری حدیث جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے علم کے حوالے سے سنی تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ وسلم اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و نے دنیا کو میرے لیے اٹھا دیا ہے تو اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو امبیائی کرام علیہ السلام تھے ان کو بھی اللہ نے ایسا ہی علم عطا فرمایا تھا یہ ارشاد فرمائے حضور علیہ السلاط اسلام نے کہ میرے لیے ایسے ہی واضح کر دیا جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے واضح فرمایا تھا مزیر حدیث پاک اس حوالے سے سنتے ہیں صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اور عزت علیہ امتی باریہ خسنیہ و یعنی میری ساری امت اپنے سب اعمال کے ساتھ نیک اعمال ہوں یا بد اعمال ہوں میرے سامنے پیش کی گئی ساری کی ساری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا اور ان کے جو جو اعمال تھے جو انہوں نے کرنے ہیں چاہے وہ اچھے اعمال کرنے ہوں چاہے وہ برے اعمال کرنے ہوں وہ تمام کے تمام کے ساتھ میرے سامنے پیش کر دیا گیا اور حضور علیہ اسلام کے سامنے جب پیش کیا گیا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جان لیا جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ جو امام طوارانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ میں اور امام ضیاء مقدسی رحمتہ علیہ نے اپنی کتاب المختارہ میں سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من من یعنی گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے سامنے میرے سامنے پیش کی گئی ساری کے ساری امت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے سامنے آپ کے سامنے پیش کی گئی اب یہ کیسے پیش کی گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بتائے اس کے حبیب جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس پر ایمان لگتے ہیں آپ کے سامنے ساری کی ساری امت پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ بے میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں کہ جیسا تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو جانتا ہے یعنی کوئی اپنے ساتھی کو جس طرح جانتا ہے اس سے زیادہ میں اس شخص کو جانتا ہوں یعنی اپنی تمام کی تمام امت کو جانتا ہوں یہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساط علمی ہے کہ قیامت تک آپ کی جتنی امت ہونے والی تھی تمام کے تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جانتے ہیں بلکہ یہ تک جانتے ہیں کہ اس نے اچھے عمل کون سے کرنے ہیں برے عمل کون سے کرنے ہیں بلکہ اس قدر جانتے ہیں کہ جتنا ایک قریبی دوست قریبی ساتھی اپنے دوست کو جانتا ہے اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی کو جانتے ہیں الحمد العالمین یہ تو کچھ احادیث طیبہ تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ورنہ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیثیں ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں جیسے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کریمت العلیہ کے نام سے کتاب تحریر فرمائی ہے جو علوم مصطفیٰ کے نام سے مشہور کتاب ہے اس میں آپ نے کثیر احادیث سے طیبہ ذکر کی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی وسعت علمی کو بیان کیا گیا ہے امام بسری رحمتہ اللہ علیہ جو مشہور و معروف امام ہیں اور ان کا قصیدہ بردہ جس کے اندر مشہور ہے یہ عالم پر واضح ہے کہ اللہ تبارک وواتر نے اس قصیدہ بردہ کو ایک قبولیت عامہ عطا فرمائی ہے کہ ہر خاص و عام اس کو پڑھتا ہے اور اس کی برکتوں کو جانتا ہے امام بوسری صرف قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے نہیں تھے بلکہ آپ اپنے زمانے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے مدح تھے بہت بڑے ناخوا تھے اور آپ نے کئی قصید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے ہیں انہی میں سے آپ کا ایک قصیدہ ہے قصیدہ حمزیہ کے نام سے اور اس کو نام ام القرا کا بھی دیا گیا ہے اس قصیدے کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے علم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وسیع العالمین علمن و حکمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا علم اور حکمت تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہیں ان تمام جہانوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہے ہر چیز کا علم حضرت اصلاط اسلام کو اللہ تبارک وطر نے عطا کیا ہے اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے وہ تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے یہ امام عجل سعیدنا امام بشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قصیدے میں فرمایا اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر مکی حیدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افضل القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ اِتَّلَعَهُ عَلَى الْعَالَمِ فَعَلِمَ عِلْمَ الْعَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وما كَانَ وَمَا يَكُونَ یعنی یہ اس لیے کہ بے شک اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پر اطلاع بخشی یعنی حضور علیہ وسلم کو تمام جہان کا علم عطا فرمایا تو سب اگلے پشلو اور ماں کانا وما یکون یعنی جو ہو چکا تھا جو ہونے والا ہے اس کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا یہ امام اجل اتنے بڑے امام ہیں امام ابن حجر ہتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کی دیگر کے دیگر اجیلّہ محدثین کے استاد ہیں انہوں نے شرح عبدالقرا کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد قدبت المحدسین سعیدی زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شرح محذب میں اور پھر انہیں سے نکل کرتے ہوئے اللہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی نسیم الریاض کے اندر یہ سارے کے سارے اجلّہ محدسین ہیں اور قدیم اسلاف میں سے ہمارے بزرگ ہیں یہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ انہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ اوریدت علیہ الخلاءق و من لد العدمہ علیہ اللاۃ وسلم الا قیامتی فَعَرَفَهُمْ كُلَّهُمْ كَمَا عُلِّمَ آدَمُ <الْأَصْمَى> یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تمام مخلوقات الہی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں اور حضور نے جمی مخلوقات کو چاہے وہ گزشتہ ہو چاہے آئندہ آنے والی ہوں سب کو پہچان لیا جس طرح آدم علیہ السلام اسلام کو تمام نام سکھائے گئے یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو قرآن پاک میں پا فرمایا گیا کہ اک اللہ <أَكُلَّهَا> کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے گئے اور ان کو تمام چیزوں کا نام دیا گیا اس کا علم عطا کیا گیا تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام اسلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ صرف پیش کیے گئے بلکہ اس کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اسی طرح امام ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ اور امام کسلانی رحمۃ اللہ تعالی مواہب اللہ دنیا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قد قال علماؤنا رشی محمد اللہ تعالیٰ فروقین موتی ہی و حیات ہی صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتی بے امتی ہی و معرفتی ہی بے احوال ہیم و نجات ازام و خواب یعنی بے شک ہمارے علمائے کرام رام رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت دنیاوی اور اس وقت کی حالت یعنی جو دنیا سے رخصت ہونے کی حالت ہے اس میں کچھ فرق نہیں دنیاوی حالت ہو یا دنیا سے رخصت ہونے والی حالت ہو یعنی دنیا سے آپ نے وشال فرمالیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہر حال ان کی ہر نیت ان کے ہر ارادے ان کے دلوں کے اندر ہر گزرنے والے خیال اور خطرے کو حضور پہچانتے ہیں اور یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی روشن ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے بالکل یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہیں آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے علم کی مساعت کیسی بیان کر رہے ہیں پہلے تو جو امام بوسیری ہیں امام زین الدین عراقی رحمہ اللہ ہیں اس طرح امام ابن حجر حتمی مکی ہیں وہ تو ظاہری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا لیکن امام عبد الحاظ مکی العبدری رحمت اللہ تلاڑے اور امام کستلانی رحمت اللہ تلاڑے جو شارح بخاری ہیں یہ اتنا تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری چیزوں کو نہیں بلکہ جو آپ کی امت کے خیالات ہیں ان کی نیتیں ہیں ان کی جو ارادے ہیں ان کے دلوں میں جو خطرات گزرتے ہیں ان تمام کو جاننے والے ہیں یہ امام کستلانی رحمت اللہ تلاڑے نے المباحب اللہ دنیا میں ارشاد فرمایا اور یہ تک بیان کر دیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا معاملہ ہو یا اخر بھی حیات کا معاملہ ہو اس سے آپ اسلاف کے عقیدے کو بخوبی جان سکتے ہیں اسی طرح عالم علماء ہند شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی برکت سے پاک و ہند کے اندر علم حدیث پھیلا اور آپ یہ ہی کہ جو حجاز سے ہند کے اندر علم حدیث کو لے کر آئے اور اس کو ترویج بھی آپ نے یہ اپنی کتاب مدارج النبوا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی یاد کرو اور ان پر درود بھیجو اور ذکر کے وقت ایسے ہو جاؤ گویا تم ان کی زندگی میں ان کے سامنے حاضر ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو پورے ادب اور تعظیم سے رہو حبت بھی ہو اور امید بھی اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں. یہ وہی بات کہ جو امام کستلانی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن الحاد مکی العبدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی وہی بات شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلاط اسلام پر درود بھیجو ان کا ذکر کرو تو ایسے ادب اور تعظیم سے رہو کہ گویا حضور علیہ السلاط اسلام کی ظاہری زندگی کے اندر ان کے سامنے موجود ہو اور اس بات کو پیش نظر رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تمہارے اس درود کو سن بھی رہے ہیں اور تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ اور نظریہ مدارج النبوہ کے اندر بیان فرمایا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں زمانے آدم سے پہلے سور پھونکے جانے تک ہے یہ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منکش یعنی واضح کر دیا گیا یہاں تک کہ انہیں اول سے آخر تک تمام احوال معلوم ہو گئے اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب کو یعنی بعض صحابہ کو بعض ان میں سے باتیں بیان کی ہیں یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کو حضرت آدم علیہ اسلام سے پہلے کا بھی علم دیا گیا اور سور پھونکے جانے تک جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا علم اللہ تبارک واتر نے عطا کیا اب ان میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض ص کرام کے رام علیہ مردوان کو بیان کی اس طرح کی بہت ساری باتیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انبا المصطفیٰ کے اندر موجود ہیں جس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر گفتگو فرمائی ہے آپ کا یہ رسالہ فتح و رضویہ کے کہ انتیسویں کے اندر موجود ہے امبا الامصطیٰ بہاری و اخواہ اور اس میں جتنی بھی میں نے احادیث طیب آپ کے سامنے پیش کی علماء کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں تقریباً اسی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اگر آپ اور مزید اس حوالے سے تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو فتح و رضویہ کی کہ انتیسویں کے اندر یہ رسالہ موجود ہے اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں بہرحال کوثر کا ایک معنی علماء نے علوم مصطفیٰ بیان کیا تھا اور کوسر کا معنی ہم یہ سن چکے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے کوثر کسی چیز کی کثرت کو بولتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کثرت پائی جائے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثیر علوم عطا کیے گئے اور کثیر کیسے تھے وہ آپ تین سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں احادیث طیبہ بھی قرآن کی آیات بھی تفاصیر کی روشنی میں بھی بات سن چکے ہیں اور علماء کے اقوال بھی سن چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت نظر شفقت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفاعت میں سے کل بروز قیامت ہمیں اور ہمارے پورے خاندان کو حصہ عطا فرمائے آمین بجاین نبی امین سن اللہ ہوتا علیہ ہی پری